ڈاکٹر سید محمد عبداللہ صاحب میں علامہ اقبال مرحوم کے بارے میں آپ سے استفسار کرنا چاہوں گا آیا کہ آپ ان سے کب ملے کیسے ملے اور ان کی صحبتیں صحبتوں میں آپ شامل ہوئے آپ نے انہیں کیسا دیکھا کیسا پایا ان کے شب و روز کے بارے میں کچھ اپنے تاثرات بیان فرمائیں کے محترم میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس بات کا موقع دیا کہ میں حضرت علامہ اقبال کے بارے میں اپنی کچھ یادیں آپ کے سامنے پیش کروں کچھ اور باتیں جن سے ان کی زندگی اور احوال پر روشنی پڑتی ہے میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا میں علامہ اقبال کی صحبت میں بہت زیادہ نہیں بیٹھا میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ دس بارہ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی تاہم یہ ملاقاتیں بھی اہمیت رکھتی ہیں البتہ اپنے اساتذہ پروفیسر محمد شفیع اور پروفیسر اقبال اور پروفیسر شیرانی کے ہمراہ ان سے کئی مرتبہ ملا ہوں اس طرح بھی مجھے ان کی کچھ باتیں سننے اور اس کی ان کی شخصیت کو دیکھنے کا موقع ملا ایک صورت ملاقات کی اور کبھی کبھی نکلاتی تھی وہ تھی اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے کارکن کی حیثیت سے ان موقعوں پر گفتگو عموماً اس ادارے کے جنرل سیکٹری خواجہ عبد صاحب کیا کرتے تھے ایک صورت اور بھی تھی کہ جب میں یونیورسٹی لائبریری میں ملازم تھا اور شعبہ عربی اور فارسی کا اہتمام میرے پر تھا تو مجھے علامہ مرحوم کے خادم علی بخش کی وساتت سے خدمت کا یہ موقع ملا کرتا تھا کہ میں حضرت علامہ کی پسند کی کتابیں ان کی خدمت میں بھجوایا کرتا تھا ان سب موقعوں کی یادیں میں اپنے ایک مضمون اقبال دیدہ و شنییدہ میں محفوظ کر چکا ہوں آج کی مناسبت سے میں صرف چند واقعات ایسے بیان کرتا ہوں جن سے حضرت علامہ کی ادبی ترجیحات اور بعض دوسری سرگرمیوں پر روشنی پڑ سکتی ہے فارسی کا ایک پرانا مصنف ہے جس کا تخلص فخری تھا اس نے ایک انتخاب شعراء فارسی کا تیار کیا تھا نام ہے اس کا توفت الحبیب اس مصنف نے اس کتاب میں یہ التظام کیا ہوا ہے کہ ایک ہی زمین میں مختلف شعراء نے جو غزلیں لکھی ہیں اس نے سب کو یکجا کر دیا ہے پروفیسر محمد شفیع اس زمانے میں ایک نصاب ایف اے بی اے کے لیے فارسی کا مرتب کر رہے تھے انہیں اس کے لیے مناسب غزلیات کا انتخاب کرنا تھا اور تحفۃ الحبیب کا نسخہ وہ حضرت علامہ کو پہلے دے آئے تھے میں شفیع صاحب کے ایما سے حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ کتاب واپس لے آؤں جس پر حضرت علامہ نے نشانات لگانے تھے تو برادر محترم جب میں حاضر ہوا تو حضرت علامہ اسی کام میں لگے ہوئے تھے مجھ سے انہوں نے پوچھا کیا پاس ہو میں نے کہا ایم میں فارسی ہوں کہا شفی صاحب سے کہنا میں نے فلاں فلاں صفحے پر حافظ کی غزلیات چھوڑ دی ہیں اور جامی کی غزلیات رکھ لی ہیں میں نے جرد کر کے پوچھا جناب اگر وجہ پوچھیں تو میں کیا کہوں گا فرمایا بات لمبی ہے میں خود ان سے زبانی کر لوں گا البتہ تمہارے لیے یہ کہتا ہوں کہ حافظ کی غزل اسفہان و شیراز دبستان کی غزل ہے اور جامی کی غزل ترکستان و خراسان والے کی غزل ہے اور فرق ان میں یہ ہے کہ اس فہانیوں اور عراقیوں کے کلام میں گلاوٹ تو ہوتی ہے مگر توانائی نہیں ہوتی خراسانیوں کے کلام میں توانائی ہوتی ہے اگرچہ بعض اوقات گلاوٹ کی قربانی انہیں دینی پڑتی حافظ اور دوسرے عراقی شعراء حاصل شدہ زندگی سے لطف حاصل کرتے ہیں خوراسانی ترکستانی اپنے لیے زندگی خود پیدا کرتے ہیں اور اسی کاوش سے لطف اندوز ہوتے ہیں علامہ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ سب سے زیادہ کشور کشائی عربوں نے کی اور ان کے بعد ماوراون والوں نے یعنی ترکستان قراسان والوں نے کہ صدیوں سارے ایشیا پر چھائے رہے میں حضرت علامہ کی بات کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا اور کتاب لے کر وہاں سے واپس آ گیا اور شفیع صاحب سے بھی کچھ ذکر نہ کیا کیونکہ حضرت علامہ کے کلام کی صحیح ترجمانی پر میں قادر نہ تھا اب بھائی صاحب ایک دوسری اہم بات یہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے یعنی اس زمانے کے نوجوانوں نے ایک فورم قائم کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ اور کلچر کے متعلق بحث و نظر کا ماہانہ یا ہفتہ وار اہتمام کیا جائے یہ اس زمانے کی ایک اہم ضرورت تھی کیونکہ ہندؤں کے بہت سے پلیٹ فارم تھے مگر مسلمانوں کا کوئی علمی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا تو اچھا اب اس سلسلے میں لائق ذکر بات یہ ہے کہ سب سے پہلا یوم اقبال اسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے خادموں نے علامہ کی زندگی میں سن 1932 میں منایا تھا اگرچہ بات دوسرے لوگوں کو بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے منایا تھا مگر حقیقت یہی ہے کہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے خادموں نے سن 1932 میں پہلا یوم اقبال منایا اس یوم اقبال کی آخری تقریب یعنی اثرانہ میں جو اسٹیفلز ہوٹل میں ہوئی تھی اسٹیفل ہوٹلز مال روڈ پر شار قائد اعظم پر ایک انگریزوں کا ہوٹل تھا اس میں حضرت علامہ خود بھی شریک ہوئے تھے سپاس نامہ مولانا عبد المجید صالق نے پڑھا جس کے جواب میں حضرت علامہ نے ایک مختصر تقریر بھی فرمائی جس میں انہوں نے اسلام دین فردہ کے تخیل پر چند اہم نکات بیان کیے انہوں نے فرمایا میں نے دانستہ اسلام کو دین امروز نہیں کہا ورنہ اسلام ماضی حال مستقبل ہر دور کا دین ہے ازلی و ابدی ہے اس لیے فردہ کی قید بعض صاحبوں کو عجیب معلوم ہو گئی ہوگی اور سچی بات یہ ہے کہ بعض صاحبوں کو معلوم بھی ہوئی مگر علامہ نے فرمایا میں فردہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس وقت فرنگ خود کو اعلیٰ تہذیب کا خالق سمجھ رہا ہے اور اس کی علمی فتوحات محیر العقول ایجادات اور رو انگیز کشور کشائی کی بدولت لوگ اس کے اس دعوے سے معروف بھی ہیں اور اس میں کو شبہ نہیں کہ دین فطرت پر سب سے بڑا حملہ بھی فرنگ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے ایسے میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ فرنگ کا علمی غلبہ اور فکری عروج زوال آمادہ ہے اور ان قریب دنیا افکار مغرب کی انتہا پسندانہ اقلیت اور مادیت سے بیزار ہو کر کسی متوسط اور معقول راستے کی جستجو کرنے لگے گی یہ متوسط اور معقول راستہ صرف اسلام ہے اور کل کی دنیا کا یہی مذہب ہوگا علامہ نے فرمایا کہ یہ خیالات صرف میرے نہیں مفکرین مغرب کی بھی ہیں اس کے بعد انہوں نے چند ایک اکما کے خیالات کا خلاصہ پیش کیا واقع یہ ہے کہ علامہ کی اس تقریر سے سارا مجمع بہت متاثر ہوا اور لوگوں کو بہت سے نئے خیالات ملے اور اس کی احساس پر کئی لوگوں نے آگے مختلف اخباروں اور رسالوں میں مضمون بھی لکھے مذکورہ تقریب یوم اقبال میں ایک نشست کی صدارت ڈاکٹر شانتی سوروپ بٹناگر نے کی تھی جو غالب کے شاگرد مرزا تفتہ کے پوتے تھے دوسری نشست کی جسٹس آوا حیدر نے اور کئی دوستوں نے اس موقع پر علمی مقالے پڑھے میں نے بھی ایک مقالہ اقبال اور سیاسیات عالیہ کے عنوان سے پڑھا تھا چاند اور تقریبات کی یادیں بھی ہیں مثلاً انیس سو چھبیس میں سید سلیمان ندوی کے اعزاز میں ایک دعوت کوچا کوٹھی داران کشمیری بازار میں ہوئی اس میں مولانا ظفر علی خان اور شہر کے دوسرے اہل علم اور اہل سیاست بھی موجود تھے ایک اور تقریب وہ تھی جس میں روف بے ترکی کے سفیر قابل قابل شریک ہوئے ترک ادیب خاتون خالدہ ادیب خان خانم نے علامہ سے ان کے مکان پر ملاقات کی یہ مجلس بھی بڑی پرلطف اور پرز معلومات تھی اور اس کی یادیں اس زمانے کے اخبار انقلاب وغیرہ میں شائع ہوئی تھیں جب کنیا لال گابا بارہ اٹلا مسلمان ہو کر خالد لطیف گابا بن گئے تو ایک دعوت لورینگ ہوٹل میں جو شار قائد اعظم پر بڑا مشہور ہوٹل تھا اس میں ایک دعوت ہوئی جس میں لاہور کے ہندو اور مسلمان اہل علم شریف ہوئے اس میں حضرت علامہ اقبال نے ایک تقریر کی اور اس میں مذاہب کی ماہیت اور مذہب اسلام کی انفرادیت پر بڑی عالمانہ گفتگو کی اور اس مجمع کے مذاق کے بالکل مطابق تھی کیونکہ وہ مجمع ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں پر مشتمل تھا اور معاملہ ایک ہندو ذیل معدمی گابے کے قبول اسلام کا تھا بات بڑی نازک تھی تو علامہ نے جس انداز میں تقریر کی اس کا بڑا اثر ہوا اس کے بعد ایک اور ہندو پروفیسر جو انگریزی کا مصنف بھی تھا مجھے اس کا نام اب یاد نہیں جب مسلمان ہوا تو ایک اور تقریب ہوئی جس میں حضرت علامہ نے تقریر کی اور اس پروفیسر سے بھی تقریر کرائی کہ اس نے اسلام کیوں قبول کیا اس موقع پر باہم کچھ تبادلہ افکار بھی ہوا اور وہ بھی بڑی فلسفیانہ اس کا ایک خلاصہ رسالہ معارف اعظم گڑھ اعظم گڑھ میں بھی چھپا تھا پروفیسر گرمانوس ایک جرمن پروفیسر جنہوں نے اسلامی معاملات پر کافی لکھا ہے وہ لاہور میں وارد ہوئے تو ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد ہوئے ہوئی اس میں حضرت علامہ شریک ہوئے اور تقریر بھی کی یہاں حضرت علامہ نے پھر اپنی وہ بات دہرائی کہ ان قریب ساری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا اور سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے مغرب کے علماء اور فلسفی ہوں گے برادر محترم اس قسم کے اس قسم کے بہت سے واقعات اور بھی ہیں مگر اب ان کی جزئیات بہت کم یاد ہیں شاید اس لیے کہ مجھے اس وقت اس وقت یہ احساس نہ تھا کہ کسی دن مجھے بھی اس قسم کے تاثرات نگاری کا شرف حاصل ہوگا تام اردو اخبارات کے صفحات میں اور انگریزی اخبار سول اینڈ ملیٹری گزٹ میں بھی یہ رپورٹیں چھپی تھیں اور ان سے تفصیلات جمع کی جا سکتی ہیں اور میں نے بھی اپنے مضمون اقبال دیدہ و شنیدہ میں ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے اور قبل اس کے کہ ان اخبارات کے فائل گم ہو جائیں یہ کام ہمیں جلد کر دینا چاہیے کہ ہم علامہ کے متعلق اخبارات میں جو خوش آیا ہوا ہے اس کا خلاصہ یا اصل محفوظ کر لیں تاکہ یہ بھی آگے چل کر ان کی زندگی اور سرگزشت اور شخصیت کے بارے میں ہمارے لیے مفید ثابت ہو حضرت علامہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شعع علم کا درجہ رکھتا ہے اور یہ شعاع ایسی ہے جس کی لہر کا ایک ایک ذرہ قوت توانائی اور نور کا آفتاب عالمتاب ہے ان لہروں کی فراہمی اور حفاظت کا جلد از جلد اہتمام کر دینا چاہیے اقبالیات کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے مجھے اعتراف ہے کہ میں فکر اقبال پر کوئی خاص قابل ذکر کام نہیں کر سکا تاہم علامہ کی شخصیت اور ملی پروگرام سے لاکھوں دوسرے عقیدت مندوں کی طرح آج ابتدائی مجھے دلچسپی رہی ہے اور میں اپنی اس دلچسپی کو تحریر میں اور مضمونوں کی صورت میں ڈالتا بھی راب سب سے پہلے 1922 اور 1923 میں میں نے علامہ کی زبان سے اپنی زبان سے ان کا کلام یعنی نظم خضر راہ اور نظم طلوع اسلام سنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب علامہ نے یہ مصرعہ پڑھا جو خضر راہ کا مصرعہ ہے کہ ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لال رنگ تو ان کی ہچکی بن گئی اور مجمع سارے کا سارا زار قطار رونے لگا اسی طرح چند دوسرے اشعار پر بھی علامہ پر رقت تاری ہوئی اور درد کی دنیا جاگ اٹھی نظم خضر راز جس جلسے میں پڑھی گئی تھی وہ اسلامیہ ہائی اسکول شیرا دروازہ کی عمارت میں ہوا تھا نظم طلوع اسلام اسلامیہ کالج لاہور کے میدان میں ہوئی تھی انیس سو چوبیس کے قریب قریب مجھے پروفیسر سید عبدالقادر استاذ تاریخ اسلامیہ کالج لاہور کی مرتب کردہ کتاب جذبات قومی کہیں سے مل گئی اس میں دوسرے شاعروں کے علاوہ اقبال کی نظموں کا انتخاب بھی شامل تھا برادرم یہ ملازہ ہو کہ آج سے پچاس سال پہلے کی باتیں میں آپ کو بتا رہا اقبال کے کلام سے چھوٹی نظموں کے علاوہ شکوہ و جواب شکو مکمل اس میں شامل کر لی گئی تھی مجھے یہ دونوں نظمیں پوری کی پوری یاد ہو گئیں دوسری نظموں کا بھی یہی حال تھا اس زمانے میں میں ایک اور نظم کے ایک دو شعر ہر وقت پڑھتا رہتا تھا ایک شعر تو یہ تھا کہ مجدہ, مجدہ ہے پیمانہ بردارے خمستان حجاز بعد مدت کے تیرے رندوں کو پھر آیا ہے ہوش پھر کہیں سے ڈھونڈلا ساقی شراب خانہ ساز دل کے میں مئے مغرب نے کر ڈالے خاموش کلام اقبال کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں دوسرے شاعروں کا مثلا شبلی اور آوا حشر وغیرہ کا کلام بھی شامل تھا وہ بھی یاد ہو گیا مگر علامہ کا کلام مجھے سارے کا سارا یاد ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ کلام اقبال سے میری علمی دلچسپ دلچسپی بڑھتی گئی پیام مشرق زبور عجم جاوید نامہ ضرب کلیم بال جبریل اور ارمغان حجاز یکے بعد دیگرے شائع ہوتی رہیں اور میرے مطالعے میں آتی رہیں اس اصنا میں علامہ کے کلام پر رسالہ معارف اعظم گڑھ میں بہت اچھے تنقیدی مضامین چھپے جن کا خاص موضوع نظریہ خودی کا تجریہ تھا میں نے ان کا بغور مطالعہ کیا اور پہلی مرتبہ مجھ پر علامہ اقبال کے افکار کے معارف و مسائر منکشف ہوئے اس طرح انیس سو تیس کے قریب فکر اقبال کے بارے میں میں نے کچھ تنقیدی ارادے اپنے دل میں پیدا کیے انیس سو چھتیس میں جیسا کہ میں پہلے کے ہوں میں نے اقبال اور سیاسیتِ عالیہ پر ایک مقالہ لکھا اس کے بعد مجھے مزید جستجو ہوئی اور میں نے چاہا کہ فکر اقبال کے اہم موضوعات تک پہنچ سکیں سکوں اور ہو سکے تو ان پر کچھ تحقیق بھی کروں اس سلسلے میں میں نے انیس سو کے قریب ایک اچھا مضمون لکھا مطالعہ اقبال اور اس کے مسائل اس میں میں نے کلام اقبال کو پڑھنے اور فکر اقبال پر غور کرنے کے لیے ایک پروگرام تجویز کیا تھا مبادیات اقبال مسائل اقبال نہایات اقبال فرہنگ اقبال رجال اقبال تلمیحات اقبال وغیرہ وغیرہ اس کے خاص نکات تھے میں چاہتا تھا کہ ہمارے ملک کے اہل علم ان موضوعات پر قلم اٹھائیں یہ مضمون خاصا پسند کیا گیا اور اس کے بعد کئی محققین نے اسے احساس بنانے کی کوشش کی اور اعتراف بھی کیا اب یہ مضمون میری کتاب مسائل اقبال میں ہے بعد ازان کئی مضمونوں کی صورت میں میں نے اپنی کاوش جاری رکھی لیکن مجھے بہت جلد محسوس ہو گیا کہ میں اقبال کے خالص فلسفیانہ موضوعات پر کچھ لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لیے کہ ایسی تحقیق مشرقی اسلام اسلامی حکمت اور مغربی فلسفے کی بجک وقت غائر اور تقابلی مطالب پر منحصر ہے اور میں ان دونوں میں سچی بات یہ ہے کہ دسترس نہیں رکھتا حقیقت کے اس شعور کے بعد میں نے اپنے لیے صرف ایک موضوع بطور خاص چن دیا جلسوں ورسوں کی اور بات ہے اس میں ہر موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے اور میں کرتا رہتا ہوں لیکن علمی انداز میں میں نے اسی ایک موضوع کو بطور خاص اختیار کر لیا وہ موضوع تھا فکر اقبال کے اسلامی ماخذ اور اسلامی سے مراد فارسی کے شعرا بھی تھے اور حکماء اسلام بھی پہلے میں نے فارسی میں اقبال کے محبوب پیش روؤں کا مطالعہ کیا غومی کے علاوہ نظیری غالب اور حافظ کا بھی اقبال نے ان کے اسلوب کی پیروی کی ایک اور مضمون میں میں نے محمود شبستری اور مرزا بیدل کا بھی تجزیہ کیا ہے علامہ اقبال کے کلام کے حوالے اس کے بعد اقبال کے سیاسی اور معاشرتی موضوعات پر غور کیا اور اب تک یہ غور جاری ہے میرے نتائج تحقیق جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں میری کتاب مسائل اقبال میں موجود ہیں اس سے قبل میری ایک کتاب مقامات اقبال بھی شائع ہو چکی ہے بہرادرم میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اقبال پر ہمارا مطالعہ ہمارا مطالعہ و تحقیق انوز اپنی اولین منزل میں ہے شروع سے پڑھنے پھر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اقبال پر ہمارا مطالعہ و تحقیق انوز اپنی اولین منزل میں ہے اقبال دراصل ایک سنگم ایک مرج البحرین تھے ان کی ذات میں دو دریا مشرق اور مغرب آ کر مل گئے تھے جب تک ان دونوں دریاؤں کا کوئی شناور اور غواث پیدا نہ ہوگا اس وقت تک فکر اقبال کے گہرہائے آبدار کو سل کے غور بنا بنانا مشکل ہوگا اس کے لیے عربی اور فارسی زبان و ادب اور علوم اسلامیہ کے علاوہ مغربی معبادت طبیعیات اور سائنسی افکار کا مائرانہ علم درکار ہوگا یہ کام محنت سے ہوگا اور آہستہ آہستہ ہوگا اس وقت کلام اقبال مشرق و مغرب کے کئی فضلہ کی توجہ کا مرکز ہے مگر ہم لوگ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور اقبال کے مخاطب اول ہیں پورا حق ابا نہیں کر سکے خدا کرے اقبال کے سلسلے میں مائرانہ تحقیق و تنقید کی ابتدا ہو سکے ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوتا ہوا تو علامہ اقبال آپ لاؤ جایا کرتے تھے جی میں جتنی مرتبہ ملا شاید ایسا کوئی آدھ موقع بھی آیا جس میں آ حضرت کا ذکر آیا اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں لیکن میں نے اور زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے اور زیادہ بیٹھنے والے لوگوں سے یہ بتواتر سنا ہے کہ حضرت علامہ اقبال اس کے رسول میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ اس کی سرشاری کی وجہ سے جب بھی ہاں حضرت کا نام آتا تھا آپ اشکبار ہو جاتے تھے اور زیادہ وجد و حال کی کیفیت ہو تو ہچکی بن جاتی تھی یہ میری شنید ہے میں نے خود زیادہ نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا وہ کون حضرات تھے جو عام طور سے ان کی محفل میں تشریف لایا کرتے تھے جی میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں وہ زمانہ سن پچیس سے لے کر سن انیس تک یوم وفات تک کا زمانہ ہے اس زمانے میں ایک تو ان کے مصاحب خاص اور رفیق خاص قدری محمد حسین جو یہاں پریس برانچ میں سپرنٹنڈنٹ تھے لیکن حضرت علامہ کے عام نشینوں میں تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ روز و شب ان کے پاس بیٹھنے والے تھے بلکہ ان کا ذاتی اپنا دعویٰ یہ تھا کہ بہت سی باتیں حضرت علامہ کے بارے میں وہ حضرت علامہ کو وہ سجھاتے تھے اور حضرت علامہ ان کے اشارے کے مطابق اس کو شاعری میں ڈالتے تھے میں ذاتی طور پر اگرچہ ایسی باتوں پر اعتقاد نہیں رکھتا کیونکہ الہام غیبی تو حضرت علامہ کو شاعری کے سلسلے میں ہوتا تھا تو چودھری محمد حسین بلا شبہ بڑے مخلص آدمی اور بڑے خادم لوگوں میں سے تھے تو ایک تو چودھری صاحب تھے دوسرے مولانا غلام رسول میر اور مولانا عبد المجید سالک بھی ان کے پاس بیٹھتے تھے ان سے اکثر ان کی باتیں سیاسی معاملات پر ہوتی تھیں سیاسی معاملات تو بعض اوقات میر صاحب کوئی تاریخی باتیں بھی ان سے دریافت کر لیتے تھے لیکن عام طور سے سیاست پنجاب اور سیاست ہند کے بارے میں ان سے گفتگو ہوا کرتی تھی اور کئی ملفوظات میں وہ گفتگویں ان کی محفوظ بھی ہو چکی ہیں ان کے علاوہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم بیٹھتے تھے ڈاکٹر محمد دین تاثیر بیٹھنے والوں میں سے تھے پروفیسر حمید احمد خاں بیٹھتے تھے ڈاکٹر سعید اللہ جو اسلامیہ کالج لاہور میں فلسفے کے استاد تھے وہ بیٹھتے تھے شہر کے لوگوں میں سے ایک پرانے سیاسی کارکن ملک لال دین کیسر جو پنجابی کے شاعر بھی تھے اور علامہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے تحریک خلافت کے کارکن تھے وہ بھی بیٹھتے تھے ملک میرا بخشو کاکزئی خاندان کے ایک بڑے اہم شخص تھے ان کے بیٹے ڈاکٹر نذیر احمد بعد میں ایگریکلچر کے بڑے باری افسر ابھی ابھی دو سال ہوئے ان کا انتقال ہوا تو یہ حضرات کم و بیش ان کے پاس لیکن میرے اساتذہ میں سے پروفیسر شفی اور پروفیسر شعرانی زیادہ ان سے ملاقات رکھتے تھے اور ان کے مسائل یونیورسٹی سے متعلق ہوتے تھے یا کوئی تحقیق اور تحقیق کے جو بہرحال جن میں علامہ کا اشتراک تھا تو کچھ اور لوگ بھی تھے لیکن اس وقت کوئی خاص طور سے میں شک کی فہرست پیش کرنے سے قاصر ہوں میں سید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے علامہ کے بارے میں اپنے تاثرات سے ہمیں نوازا جی جی میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا مہربانی کیا آپ